مزمت دنیا اللہ تعالی کی تخلیق شدہ دنیا بڑی پرفریب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس میں مقررہ مدت کے لیے سامان زندگی پیدا کر رکھا ہے تاکہ حضرت انسان اس میں زندگی کے شب و روز آسانی سے گزار سکے مگر زندگی گزارنے کے لوازمات اتنے دلکش ہیں کہ انسان ان میں دل لگا بیٹھتا ہے اور یہی بندگی باعث سے نقصان ہے کیونکہ اس کی کسرت غفلت پیدا کرتی ہے اور یاد الہی میں رکاوٹ بنتی ہے اس لیے اللہ والوں نے دنیا کی مذمت کی ہے کہ دنیا کی چیزوں سے دل لگا لینا اچھا نہیں دنیا کی اصلیت بنفس نفیس بری نہیں بلکہ اللہ تعالی کی ہر پیدا کی ہوئی چیز اچھی ہے مگر اس دنیا میں جو قباہتیں ہیں وہ تو شیطان کی پیدا کردہ ہیں جو انسان کو راہ حق سے اٹاتی ہیں ان قباہتوں ہی سے بچنا دراصل دنیا سے بچنا ہے اہل تصوف کے نزدیک دنیا ایک سرائی کی مانند ہے جہاں لوگ کچھ دیر کے لیے آتے ہیں ٹھہرتے ہیں اور پھر اپنی اصل منزل کی طرف چل پڑتے ہیں ایسے انسان کی اصل منزل تو آخرت ہے اور زائد راہ اس کی عبادت اور اطاعت ہے تاکہ انسان کی نجات ہو جائے لہذا جب ہر انسان نے ایک مقررہ مدت کے بعد اس دنیا سے چلے جانا ہے تو پھر اس دنیا سے رغبت رکھنا اور دل لگانا بے مقصد ہے اس لیے اللہ کے طالبوں نے اس دنیا کو سرائے کے مانند سمجھا کیونکہ آخر یہ دنیا ایک نہ ایک دن اجڑ جائے گی لہذا ایسی اجڑنے والی چیز کو چند روزہ زندگی کے لیے اکٹھا کرنے کا کیا فائدہ دنیا کی طلب ہمیشہ رنجش پیدا کرتی ہے پھر یہ رنج بھی ایسا کہ چھٹکارے کی صورت مشکل ہے دنیا کی لگن ایسی ہے کہ اس سے فرصت نہیں غرض یہ کہ دنیا سے کامیاب وہی ہوگا جو اس کو اپنے اوپر سوار نہیں کرے گا وعلیکم السلام کسی دانا کا کہنا ہے کہ شیطان العین دنیا کے طالبوں کے سامنے دنیا کو روزانہ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کون ایسی شے خریدتا ہے جو خریدار کو نقصان پہنچائے گی اور کچھ نفع نہ بخشے گی اور اس کو فکر مند بنائے گی اور مسرور یعنی مسرور سے مراد میں تو خوش نہ کرے گی دنیا اور اس کے عاشق کہتے ہیں کہ ہم خریدار ہیں وہ کہتا ہے وہ عبدار ہیں وہ کہتے ہیں کچھ مذائقہ نہیں پھر وہ کہتا ہے اس کی قیمت نہ درہم ہے نہ دینار بلکہ جنت ہے جو تمہارا حصہ ہو وہ اس کی قیمت ہے کیونکہ میں نے اس کو چار چیزوں کے عوض خریدا ہے خدا کی لانت خدا کے غضب خدا کی ناراضگی اور خدا کے عذاب کے عوض اور ان چیزوں کے عوض میں نے جنت کو فروخ کیا ہے وہ کہتے ہیں ہم اس پر راضی ہیں وہ کہتے ہیں میں کچھ نفع حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے دلوں میں اس طرح جگہ دو کہ پھر اسے نہ چھوڑو وہ کہتے ہیں اچھا پھر ان کے ہاتھ فروخ کر دیتا ہے اس کے بعد کہتا ہے کیسی میری تجارت ہے سوال پس اللہ کی معرفت کے خواہشمند حضرات کو سمجھ جانا چاہیے کہ دنیا کے وہ امور جو اللہ کی راہ میں معنی یعنی اور رکاوٹ ہیں ان کو ترک کر دینا چاہیے اور وہ امور جو احکام الہی کتابیں ہیں جن پر چل کے اللہ ملے گا اور آخرت میں انجام بہتر ہوگا ان پر عمل پیرا ہو جانا چاہیے اور ہی اللہ کے بندوں کا راستہ ہے انہوں نے بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی معرفت کو پایا ہے دنیا کی صرف کوئی چیز ہے مذموم ہے جو راہ الہی سے غافل کرتی ہے۔ باقی یہ دنیا اللہ نے بنائی خیر ہی خیر ہے کیونکہ اس کی بنائی ہوئی ہر چیز میں بہتری اور خیر چھپی ہوئی ہے۔ لہذا بہتر کو اپنانے ہی میں انسان کی बेहतरी ہے۔ آیات مذمت دنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحیات الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الاحی۔ روان لوکان یعملون یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشے کے اور کچھ نہیں۔ اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے کاش کہ وہ اس کو سمجھ جائیں. قبوت آیت سکس فار کھیل اور تماشا فانی ہے جس طرح کھیل یا تماشا کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے ایسے ہی دنیاوی زندگی چند روزہ ہے انسان اس دنیا میں جنم لیتا ہے کچھ عرصہ گزار کر چلتا بنتا, بنتا ہے اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے اور اس حقیقت کو سمجھ کر آخرت کی زندگی کے لیے یاد الہی کے ذریعے سامان پیدا کرنا چاہیے دنیا کی زندگی کی مثال دنیا کی زندگی پانی کے بلبلے کی مانند ہے جو بارش ہونے پر پیدا ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالی نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یونس پارا نمبر یعنی سپارہ جو ہے وہ گیارہ اور آئے جو ہے وہ ٹوینٹی فور ٹوینٹی فائیو عربی پڑھو یہ سمجھ آ جائیے ان نما مس الحیات دنیا کمائے فخلبی نوات الرد یاس ولا محتاح حضط العرد نخر خا وطاہ امرحار فضال حسین قوان کاغنا بالعم سے قدال کا نفص الیاتومیفر اللہ دارسلام و حدم ع شاہط المستقیم بے شک دنیا کی زندگی کی مثال بارش جیسی ہے جیسے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا ہے اس سے زمین کا سبزہ گھنا ہو کر اگتا ہے جو کچھ آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں یہاں تک زمین نے جب اپنا آپ سنگار لیا اور مزین ہو گئی اس کے مالکوں نے گمان کیا کہ اب ہم نفع پانے والے ہو گئے مگر ہمارا حکم اس پر رات کو یا دن کو آیا تو اسے ہم نے بے فصل کر دیا غرض یہ کہ وہاں کچھ بھی نہ تھا ایسے ہم آیتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ قوم غور کرے اور سلام کی, کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم یعنی ہدایت دیتا ہے دنیا کی زندگی بے ثبات ہے لہذا اس کی دلکشیاں اور و زینت کچھ عرصے کے بعد بے رونق ہو جاتے ہیں جس کی مثال اللہ تعالی نے زمین کے سبزے سے سمجھائی ہے کہ جس طرح آسمانوں سے بارش ہوتی ہے تو زمین سبزے سے لہ لہا اٹھتی ہے طرح طرح کی سبزیاں اور پھل پیدا ہو جاتے ہیں طرف ہر طرف ہرے بھرے کھیت ہی کھیت نظر آنے لگتے ہیں باغوں میں پھل پھول پروان چرنے لگتے ہیں زمین سے طرح طرح کا اناج پیدا ہو گیا انسانوں کی خوراک اور جانوروں کو چارہ وافر پیدا ہو گیا زمین سرسبز ہوگی ہر طرف دلکش سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا کھیتی کے مالک خوش ہو گئے باغ والے پھولے نہ سمائے مگر اللہ کی حکمت کی اچانک اللہ کی طرف سے طوفان آیا جالا بارش ہوئی پھول ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے درخت سے اکھڑ گئے. لیا. کی سسلے ویران ہو گی غرض یہ کہ وہ زمین جس پر بہار نظر آتی تھی اللہ اللہ کے حکم آنے پر تباہ برباد ہو گئی چٹر میدان بن گئی ایسے ہی انسانی زندگی روان دوا ہیں دنیا میں گہما گہمی ہے مگر جب اللہ چاہے گا تو اسے یکدم ختم کر دے گا اس لیے دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر اللہ کو پانا چاہیے اسی بارے کو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر یوں فرمایا سوریہ فورٹی فائیو 45-46 ترجمہ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجیے کہ وہ پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے ذریعے زمین کا سبزہ گھنا ہو کر نکلا پھر سوکھی گاس ہو گیا جسے ہوائیں اڑاتی ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں باقی رہنے والی صرف نیکیاں ہیں اس کا ثواب تیرے رب کے یہاں بہتر ہے اور آئندہ کی امید بھلی ہے کچھ سمجھ آپ کے پڑھ لے بڑے آسان الفاظ میں ہو رہا ہے سب کچھ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی دنیا کھیل تماشا ہے کیا ہے جناب دنیا ایک کھیل اور تماشا ہے اور کچھ بھی نہیں یہ آیا تو ہے اس سے انسان جو ہے تو اللہ اکبر دنیا کی محبت میں ہم لوگ گر جاتے ہیں کہ میں آپ کو نوری تو نہیں سنا رہا کہ جو آپ سب لوگ سو گئے ہیں روم میں میں آپ لوگوں کو لوری تو نہیں سنا رہا جو آپ لوگوں نے ٹیکسٹ لکھنا بند کر دیا خاق مدینہ بھائی آپ بھی ہیں کہ آپ بھی سو گئے ہیں اس بڑھاپے میں بھی آپ سو جاتے ہیں حیرت ہی کو جی جی نو پرابلو جی نہیں مجھے پتہ لگا کوئی ہے کہ نہیں میرے خالتے لوگ ابھی تک ٹوٹک رہے بیچارے پریشان ہو گئے خفہ ہو گئے کہ یہ جو ہے کس قسم کی باتیں شروع کر دی ہیں گھبرا گئے پریشان ہو گئے بھائی چلے یار یہ گلی نے سنی ہے تو جو دل میں آئے لوگوں کو لوٹتے رہے اللہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالی نے دنیا کو کھیل تماشا قرار دیتے ہوئے کہا دنیا کی سورہ انعام ایت نمبر 32 بسم اللہ الرحمن الرحیم امل حیات دنیا الا لعب و له ولدار الاخرہ خير للذین یتقون افلا تاقلون اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے اور اخرت کا گھر اہل تقوی کے لیے بہت بہتر ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے دنیا کو ایک دنیا کو لہو و لب اس لیے کہا گیا ہے کہ دنیا کے کشش اللہ کو پانے کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کیونکہ انسان اس کی زندگیوں میں اس کے رنگینیوں میں مطلع ہو کر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ دنیا اچھی نہیں ہے اور آخرت کا گھر جو بہت بہتر ہے صرف اہل تقویٰ کے لیے اس لیے تقوی اختیار کرنے چاہیے اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالق کا فرمان ہے کہ اے لم عدن حیات و دنیا و بینک و تقاسر وال اولاد جان لو کہ دنیا کی زندگی لہ و لب آرائش اور راپس کی منافرت مال اور اولاد میں کثرت طلب کرنے کے سوا کچھ نہیں انسان زندگی انسانی زندگی بری نہیں بلکہ اس زندگی میں مال اور زینت ایک دوسرے پر فخرอาسر کرنے کی دوڑ بری ہے۔ اللہ تعالی نے اس کے مذمت کی ہے دنیا والی باتیں ہیں۔ جو اہل دنیا کی عادت کے بارے میں ارشاد ہے و اجارہ او تجارتا او لہو النل فدو الیہا وترکو کا قائما قل ما عند اللہ خیر من اللھو ومن التجاره والله خیر الرازقین سورہ جمعہ اور جب تجارت یا کھیل دیکھتے ہیں تو اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ جاتے ہیں آپ فرمائیے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ کھیل اور تماشے سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے جو عبادت کے وقت عبادت کو چھوڑ کر تجارت اور لذت نفس کی طرف متوجہ ہو جائیں وہ دنیا دار ہوں گے عیسائیت کے روح سے ایسا کرنا قابل مذمت ہے ایک اور مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیاوی لذتوں سے بچنے کی یوں تاکید فرمائی ہے لوگوں کے لیے عورتوں کی کشش اولاد اور جمع شدہ دولت کے خزانوں سونے اور چاندی شاندار گھوڑوں چوپاوں اور کھیتی سے زینت دیے یہ دنیا کا مال ہے اور اللہ کے پاس ہی اصل ٹھکانہ ہے عمران آیت نمبر چودہ دنیا سے مراد نفسانی خواہشات کی اندھا دھن پہ ہے اور مال و دولت کو بہت زیادہ اکٹھا کرنا ہے اور یہ سب چیزیں فانی ہیں اسی لیے اللہ تعالی نے انسانوں کی طرف توجہ انسانوں کی توجہ صرف مبزور کرائی ہے کہ میرے بندے بننے کے لیے اس طرح کی دنیا سے کنات کر لو منہ مو موڑ لو کیونکہ ایسے لالچ میں سوائے ذلت کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں نے ایسی دنیا کو دل سے نکالا اور ہمتن ہو کر اللہ کی عبادت کی اور اسے پایا اللہ کی معرفت کا سچا طالب وہی ہے جو تما سے بری ہوئی دنیا سے منہ مو موڑ لیتا ہے اور وہ ہر وقت یاد الہی میں مصروف ہو جاتا ہے مذمت دنیا سے یہ مراد نہیں کہ دنیا اچھی نہیں بلکہ ایسا مال وہ اسباب جو غفلت کا سبب بنتا ہے وہ قابل مذمت ہے مطلب مطلق دنیا بری نہیں ہے مذمت جو ہے تو دنیا کے بارے میں. حضرت ابن مسود عزی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی کہ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نور جب سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کھلتا ہے عرض کی کہ یا یارسول وسلم اس بات کو جاننے کے لیے کوئی نشانی ہے فرمایا ہاں دنیا سے دور رہنا ہمیشہ کے گھر کی جانب جھکے رہنا اور موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیار رہنا مطلب آپ یہ قرآن کی آیت نا سارا سکس اور آیت نمبر ون ٹوینٹی فور کے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے تو اس کے سینے اسلام کے لیے کیا کر تک کھول دیتا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نور جب سینے میں داخل ہو تو سینا کھلتا ہے بابا جی فرماتے تھے کہ بیٹا جب انسان عمل کرتا ہے جب وہ اللہ کا نیک بندہ تو پہلے عمل کرتا ہے اس کے اندر نور جمع ہوتا رہتا ہے اور وہی بات جب وہ اپنے کسی بندے کو کرتا ہے تو اس باتیں اثر کرتی ہے اللہ کے نیک لوگوں میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو لوگوں پہ اثر ہوتی ہے کیونکہ ان کے اندر نور جمع ہوا ہوتا ہے تو کہتے اس کی نشانی کیا ہے کہ جناب آپ کے اندر جو نور جمع ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو دنیا سے دور رہنا ہمیشہ کے گھر کی جانب جھکے رہنا اور موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیار رہنا حضرت عمر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عمارتوں میں حرام سے بچو کیونکہ یہ خرابی کی جڑ ہے بحکی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہمارے پاس ایک پردہ تھا جس میں پرندوں کی تصویریں تھیں رسول اللہ سلم نے فرمایا عائشہ اسے اس بدل دو کیونکہ جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے دنیا یاد آ گئی اللہ اکبر حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیاوی لحاظ سے احمد بن احمد لوگوں کو معزز شمار نہ کیا جانے لگے آج کل دیکھیں اپنے دور میں اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں پاکستان کا حال دیکھیں کدھر اور کیا جائیں اپنے محلے کو دیکھ لیں جہاں تک آپ کی اپروچ ہے تو, جانت... تو آپ دیکھیں وہاں پر احمد بن احمد کی مش... معزز شمار ہونے لگے جناب گھٹیا ترین لوگ ہوں گے جناب ان کو عزت ماں کہا جائے گا کہیں گے جی یہ ڈم ہوں گے پروفیشن وائز بھی بڑے جوتی گندے لوگ ہوں گے اور لیکن جب بات کریں گے تو کہیں گے جی ان کے آنے سے محفل کو رونق بخشی گئی ہے وغیرہ وغیرہ وغیر علماء کو تو بیک ورڈ لوگوں کو تصور کیا جانے لگا ہے آج کل حضرت ابن مسعود رضی اللہ و عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوریے پر سوئے تو جسم اتھر پر نشانات حضرت نے مسعود اردگزار رسول اللہ ہمیں حکم فرماتے تو ہم آپ کے لیے بستر بچھا دیتے اور خدمت گزاری کرتے فرمایا کہ میرا دنیا سے اور دنیا کا مجھ سے کیا تعلق سوائے اتنا جیسے سوار درخت کے نیچے سائے میں بیٹھا پھر چل دیا اور اسے چھوڑ دیا احمد ترمزی میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے مسلم احمد میں بھی ہے تو حضرت حضیفہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران خطبہ فرماتے ہوئے سنا شراب گنہوں کو کسرت سے جمع کرنے والی اور عورتیں شیطان کا جال ہیں اور دنیا کی محبت ہر برائی کی جہر ہے اور میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا عورتوں کے پیچھے پیچھے رکھو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیچھے رکھا ہے حضرت مستور کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں کر رہا ہے اور پھر دیکھے کہ اس انگلی میں کتنا پانی لگا ہوا ہے حضرت ابحیرہ اور اضلاع تعالیٰ کی روایت ہے کہ میں نے فرمایا دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب ملعون ہے مگر خدا کا ذکر یا عالم اور طالب علم ایک <coughs> <coughs> حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی پانی پر چلتا ہے تو اس کے پاؤں ضرور بھیگتے ہیں اسی طرح صاحب دنیا گناہوں سے سلامت نہیں رہ سکتا دنیا پر توجہ لگاؤ حضرت ابو جہدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلہ وسلم کا ارشاد ہے جس کی تمام توجہ دنیا ہی کے حاصل کرنے میں صرف ہوئی اس پر میرا پڑوس حرام ہو گیا میں دنیا کے مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہوں ایسے دنیا کو دنیا دار بنانے کے لیے نہیں آیا کیا جناب اہل دنیا کو دنیا دار بنانے کے لیے نہیں آیا میں اللہ اکبر دنیا کے فراخی کا اندیشہ حضرت ابو سعید خدر رضی اللہ عنہ سے روایت علیہ وسلم نے فرمایا میں اکثر اس بات کا اندیشہ کرتا ہوں جب اللہ تعالیٰ تم پر یہ دنیا اپنی تمام سان سامانیوں کے ساتھ فراخ کر دے گا بخاری شریف فرمان نبی ہے تمہیں مال کی کثرتیں مشغول کر رکھا ہے انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال مگر اپنے مال میں جو تم نے کھایا وہ ختم ہو گیا جو پہنا وہ پرانا ہو گیا جو رائے خدا میں خرچ کیا وہی وہ باقی رہے گا میری طرح دن رات یہی کہتے رہتا جناب جاب نہیں مل رہی جاب نہیں مل رہی اور جب جاب ہوتی ہے پھر نمازیں بھی سر کھا جاتی ہیں سب کچھ عید بھی گئی روزے بھی گئے سب کچھ اور اپنی لی قبر جو ہے بھاری کرتے جا رہے ہیں بس اور کوئی حال نہیں والم السلام جناب اپنی قبر بھاری کرتے جا رہے ہیں بس اور کچھ نہیں کیا مت قبر میں نہ بچے کام آئیں گے نہ ماں باپ کام آئیں گے نہ بہن بھائی کام آئیں گے کوئی بھی کام ان باتوں کا اچھی طرح پتہ ہے لیکن پھر بھی دنیا میں پڑے ہیں پھر بھی دنیا میں پڑے ہیں پڑھے کیا ہوگا مستور بن سداز فرماتے ہیں میں نے سواروں کے ساتھ حضور صلی اللہ وسلم کے ساتھ تھا چراہ میں ایک بکری کا مردہ بچہ حضور ارشاد شرما یہ بچہ اپنے مالک نظیر کس قدر حکیم ہے صحابہ نے وسلم یہ اگر حقیر اور ضلیل نہ ہوتا تو وہ اسے کیوں پھینکتا حضور صلی اللہ علیہ ارشاد شرما اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے جتنے بچہ مالک کے نزدیک اب حقیر ہے خدا کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے وعلیکم السلام بندو صاحب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے حضرت ابن عمر اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بدن کا گوش پکڑ کر فرمایا ہے عبداللہ تو دنیا میں اسی طرح رہ جیسے کوئی مسافر یا کوئی راہ چلتا انسان رہتا ہو ارتو اپنے آپ کو قبر والوں میں سشف مار کر سعید بن نصیب نے حضرت ابو سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ بڑے بھوڑے کا دل بھی دو باتوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے یعنی دنیا کی محبت اور امیدوں کی درازی کس جناب اور امیدوں کی درازی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بحرین بھیجا اور وہاں سے مال و دولت لے کر آئے جب کو ان کی آمد کتلامی تھی تو وہ سب صبح کی نماز میں حاضر ہوئی نماز سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو حضور ارم نے مسکر... مسکرا کر فرمایا شاید تمہیں ابو عبیدہ کے مال لے کر آنے کی خبر مل گئی انہوں نے کی جی ہاں آپ نے فرمایا تمہیں مبارک ہو رب ضوجل کی قسم مجھے تمہارے بارے میں فکر و فاقہ کا خوف نہیں ہے مگر میں اس وقت سے ڈرتا ہوں جب تمہیں پہلی امتوں کی طرح دنیا فراغ ہو جائے گی اور تم میں پہلی امتوں کی طرح مشغور ہو کر ہلاک ہو جاؤ گے لوگ کہتے جناب وہ ایک لوگ ایک حدیث لاتے ہیں جناب وہ بھی کہتے ہیں آپ بھی پہلی امرتوں والے آسار پیدا ہو جائیں گے جبکہ ہم کہتے ہیں کہ میں کبھی شرک نہیں ہوگا شرک شرک لوگ لگے رہتے ہیں تو یہ حدیث اس حدیث ایک اور حدیث گئی ہے کہ اگر پچھلی امتوں کے امال بھی ہم میں آئیں گے تو وہ امال کیا ہوں گے دنیا کی محبت ہوگی اور لالچ ہوگی نہ کہ وہ ہم بدھ بنانا شروع کر دیں گے اور ان کی پوجا شروع کر دیں گے عبادت شروع کر دیں گے حدیث پہ حدیث آ جاتی ہے نا فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بندہ مومن دو خوفوں کے درمیان رہتا ہے اعمال گزشتہ پر فکر مند رہتا ہے اور آنے والے وقت کے لیے پریشان رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قضا و قدر میں میرے لیے کیا مرقوم ہے لیکن اللہ کے دیکھیں نیک ولیوں کی نشانی کیا ہے کہ جب وہ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو وہ اپنی غلطیوں پر نادم بھی ہوتے ہیں یہ اللہ کے نیک لوگوں کی نشانی ہے کہ اگر وہ کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس پر نادم بھی ہوتے ہیں بندہ اپنی زندگی سے اپنے لیے بھلائی پیدا کرے اپنی دنیا سے آخرت کو سوارے حیات سے موت کو اور جوانی سے بڑھاپے کو آراستہ کرے کیونکہ دنیا تمہارے لیے وہ تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو رب ذوجلال کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے موت کے بعد بندہ کے لئے اور کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہے اور دنیا کے بعد دحشت یا دوزخ کے سوا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے حضرت ابو حرا سے مروی ہے مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے دنیا کی حقیقت دکھ ہوں میں نے اس کی رسول اللہ علیہ وسلم آپ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مدینہ کے ایک وادی میں لے گئے جہاں کوڑا پڑا ہوا اور اس میں گندگی چھیترے اور انسان کے سر کی بوسیدہ ہڈیاں تھیں آپ نے فرمایا ابو حریرہ یہ سر بھی تمہارے سروں کی طرح حریث تھے اور ان میں تمہاری طرح بہت آرز تھیں مگر آج یہ خالی ہڈیاں بن چکی ہیں اللہ فکبر سفر اللہ جن پر کھال بھی نہیں تھی رہی اور انکریبی مٹی ہو جائیں گے یہ گندگی ان کے کھانوں کے رنگ ہیں جو انہوں نے کما کما کر کھایا آج لوگ ان سے منہ پھیر کر گزرتے ہیں یہ پرانے چیٹڑے ہیں جو کبھی ان کے ملبوسات تھے آج ہوا انہیں اڑائے پھرتی ہے اور یہ ان کی سواریوں, سواریوں کی ہڈیاں ہیں جن پر سوار ہو کر وہ شہروں شہروں شہر گھما کرتے تھے جو دنیا کے انجام پر رونا پسند کرتا ہو اسے رونا چاہیے بحرا فرماتے ہیں پھر میں اور روز رسرم بہت روئے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں حضرت احن احسن سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سابق میں تشریف لائے اور فرمایا کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے اندھے پن کا نہیں بلکہ بصارت کا سوال کرتا ہے باخبر ہو جائے جو, جو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اس سے بے انتہا امیدیں رکھنے لگا اس کا دل اندھا ہو گیا اور جس نے دنیا سے کنارہ کشی کر لی اور اسے کوئی مخصوص امیدیں نہ رکھیں اللہ تعالیٰ نے اسے نور بصیرت فرما دیا وہ تعلیم کے بغیر علم اور تلاش کے بغیر ہدایت یاب ہو گیا تمہارے بعد ایک قوم آئی جن کی سلطنت کی بنیاد قتل اور جور جفا پر ہوگی جن کی امیری و تمول بخل و تکبر سے بھرپور ہوگی اور نفسانی خواہشات کے سوائے انہیں کسی چیز سے محبت نہیں ہوگی خبردار تم میں سے اگر کوئی وہ وقت پائے اور مالداری کی قوت رکھتے ہوئے فقر پر راضی ہو جائے محبت پا سکنے کے باوجود ان سے عداوت پر راضی ہو اور رضائے الہی میں حاصل کر سکنے کے باوجود توازے سے زندگی بسر کرے تو اللہ تعالی اسے کیا کرے گا اور تو اللہ تعالیٰ اسے پچاس صدیقوں کا درجہ دے گا کس کا درجہ دے گا جناب پچاس صدیقوں کا درجہ دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر مطلب آپ کی میں ہو آپ کو طاقت اپنے اللہ آپ کو اللہ نے دی ہو کہ یار آپ کے پاس پیسہ بھی ہے سب کچھ ہے آپ کو اتنی طاقت دی ہے کہ آپ اپنا بدلہ بھی لے سکتے ہیں کسی کمزور کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں کوئی بھی برا کام کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ بری باتیں ہیں لیکن اگر آپ نہیں کرتے تب اب ایک انسان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں ایک انسان اپنا بدلہ لینے کی اس میں طاقت ہی نہیں ہے تو وہ تو ویسے بھی صبر ہی کرے گا وہ تو صبر کرے گا اس کو تو اللہ ویسے سوال دیکھیں کہ اس بیچارے کی ہمت نہیں لیکن وہ لوگ زیادہ افضل ہیں جن کو اللہ نے طاقت دی ہو اور پھر بھی وہ اس طرح کرے تب کی بات مزہ کرتی ہے نا تو آسار وہ احوال حضرت آدم علیہ السلام کو واقعہ حدیث شریف میں حضرت آدم نے گندم خالی تو رف حاجت کے لیے جگہ تلاش کرنے لگے حق تعالیٰ نے ایک فرشن کے پاس بھیجا تو انچا کیا کہیے کیا چاہتے ہیں آپ نے جواب دیا کہ جو کچھ پیٹ میں ڈالا ہے اسے کہیں رکھنا چاہتا ہوں فرش نے کہا جنت کی تمام نعمتوں میں سیاق تعالیٰ نے یہ تاثیر گندم ہی میں رکھی ہے اب آپ اسے کہاں رکھے گا عرش پر کرسی پر بحث کی نہروں میں یا درختوں کے نیچے پس یہاں تو اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے لہٰذا دنیا میں تشریف لے جائیے کہ ایسی غلازت کے لیے وہی ایک مناسب جگہ ہو سکتی ہے روایت کے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تباہی کے لیے عمارتیں بناؤ اور موت کے لئے بچے پیدا کرو حضرت نو سے سوال حضرت عبرا اللہ السلام نے نو سے پوچھا آپ نے تو بہت طویل عمر پائی ہے یہ فرمائی کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا آپ نے فرمایا دنیا ایک سرائے ہے جس کے دو دروازے, ہیں ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا حضرت سلیمان بن دا علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے تخت پر کہیں جا رہے تھے پرندے آپ پر سایہ کر رہے تھے انسان اور جنات آپ کے دائیں بائیں بیٹھے تھے بنی اسرائیل کے قابل نے دیکھ کر کہا ہے سلیمان بخدا اللہ نے آپ کو عظیم ملک عطا دیا ہے آپ نے یہ سن کر فرمایا بند مومن کے نامے اعمال میں درج صرف ایک تصویح میری تمام سلطنت سے بہتر ہے کیونکہ یہ سب فانی ہے مگر تصویر باقی رہنے والی ہے اللہ اللہ حضرت داؤد بن حلال رحمۃ اللہ سے مرویہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں مرقوم ہے کہ اے دنیا تو نیک کاروں کی نظروں میں اپنی تمام طرح زیب و زینت کے باوجود بے وقار ہے میں نے ان کے دلوں میں تیری عداوت اور تجھ سے بے توجہ ہی رکھ دی ہے میں نے تجھ جیسی بے وکار کوئی اور چیز نہیں پیدا کی تیری ہر ادا جھوٹی اور فانی ہے میں نے تیری پیدائش کے وقت فیصلہ فرما دیا تھا کہ نہ تو کسی کے پاس ہمیشہ رہے گی اگر کچ... اگرچہ تجھے پانے والا کتنا ہی بخل کرتا رہے اللہ اللہ اللہ نیکاروں کے لیے میری بشارت ہیں جن کے دل میں میری رضا میری رضا پر راضی ہیں جن کے دل اور جن کے دل صدف وہ استقامت کا گہوارہ ہے ان کے لیے خوشخبری ہے کہ جب وہ قبروں سے